بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اذا قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اذا اد اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو وما خلق الذكر اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ان لشتا در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں فَأَمَّا مَن تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور بھلائی کو سچ مانا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَا اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا اور بھلائی کو چھٹلایا اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے اند اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے ان بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے وَإِنَّ لَنَا اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم بھی مالک ہیں پس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے لا إلا اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت اللی جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اوسناک اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار اللی م تزكى جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ وما لأحدٍ عنده من نعمة تجزا اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو الا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وہ تو صرف اپنے ربے برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا